ماننادارا ماننا سخت اللہ تعالی قانن نبی صلی اللہ شے مضمو مش مضمون لمکل ما پلا ان سڑنا بال پلا وا بال اکوامت کی بال اکوام یو لو نا کزا چاہ چی دادا خبر کے نواز کی دام ری دہ وہ خاطب میں نے کون دیو سڑس را مخام خبارہ دیو چیز کی چمت چی میں گنا گنا چمک ادا کار مخاتوی اگر تو وہ نکلے ہار لو امر تم ہارا سر چاس دا کرے سڑیتا چتا سرت کی سکم جی رابی جی کر دی نہ حال سنم رائے دوی متبادی داروین چنت سب بھی سب داری رد ہوتے سادا تو نہیں سادا تو لکھے گی لے سو دے قسم منصوب بساری دی افسروں پھر جو شاہدا دا آدیم آرتا تھا شاہد کرو کو لال بان لاگت جا شہادت جائز نہ کہ بار رشتے ہو جا کر عالمین یودیف پہ حکم کرے دے حدیث موضوعی دے حافظ نہ جواب گئی رضوب ترائیم کو جو حدیث موضوعی نہیں کر دیا کر دی اور تشدد دے کو حاکمت زاہر نے پتا تھا کہ متشدد دے فجر حاقی محمد شاہ گردئی رقف کی دو دن حدیث موضوع موزوں کر دوری تھی خدا گے نماؤ جواباد کڑی دی, دی. مستخدم رسالة باقي باني دا نذكر دي كبشن رعفة رعقل را دي نا حجاج رعقل دي رضيات دي دا رواد ضعيف دي درزوب درعي فوجس حديث ضعيف دي موضوع دي من دا ما سقطتا دا بود دي ود ما تاق سقطتا عن خسان العمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المومن غر كريم والفاجر خب لئيم مومن کریم نا تجربہ کار کو مور د کے نات جار کو مورد جنگ کی یا کو امور دا دنیا کی ادا دقصان نہ دے ہم بلکہ کریما داد فرائض ستے امورد دنیا یا پمور د کتار ادب مہارت گل کراجر کے ماہر پو مرد فساد کیا مہارت پو مرد فسادت بالکا نہ رسید رضارتالت شیرا ابے سر جا شیرا نہ شریدے ہی منشی مارا دادا نہ کار خوت ماں شری دے نار سڑی دہ شریر ما شری خن دا شر کڑیر نہ کار بت کرے ندی وے نارا بات ہاضری مجھے سے فارد دا دو ظلم دو ظالم اجازت لکم تی کم حادما نی کالام کی رسول اللہ ارت روک پہ وقت کلترہ پہند کلت جیو سیندرا شیر نتری کار ان شرنا سیمندر ان لا مل کا من داحو اوتر کہنا فاشی مسد تقریبی لا دار پ خال کناف منظر کی دلہ دلبار فورت دقت آگت ہو فریق جاگ درا لفظ مناؤ دا و لفظ کے اختلاف شک دے یہ فریق داغ درا خر دا دوار زار بچ کردبت داغنا دا دا ادبت دا گوئی داغنا لفظ دا مان مقصد دے یہ مقصد کہ ما زکا مخامخ نرمی وہ کڑاؤ شاپ آسامی داغا ہارت بیاں زک دان دا نکار دے ما شریخ ناکار بچاؤ ناکار حلک نا فمن منظر کی داداف دلبار کی فورتمت آغت ہوگ دے چکھل کی فری دی بچاؤ تو شردلا سے جزر دیکھ کے میرے نشم نہل کوئی چاغ ختم ہو گئی فری دیو جنا ظاہر ہوا کر رہا جیسا نا جزر دیجیوں نشم اقصد کلام نے خلک الف منظر کی فورت اللہ دلبار کی فورت کا کمت آغت سوکھ دے چکھل کی فری دی ز پار بچاؤ نہ شادش لاگنا کو سختی کو نہ صرف ایزت کے صلی اللہ مہامانا تھا مارا لکھ میں خبر ہوتا گئی مادام وقت نبی رسام لک وقت نبی رسام کا سلام کا دان تحمل و صبر ایک رجل هو خبر, خبر خلاص غب جدا شو نبی اخراط خباغ جداش ہو سو سلسر دام حسن معاشرہ و نرمی حسن معاشر مدارات تلیون و کلام کی فا بھار کی مارا تو رجب ے سے چ ورے دے نست نے بییرے سیں د مصابقہ ہی پہ سیت چې ہو سکے کے۔ہ خذہ ہ دی چین ورے دے لاست نے بییرے سلام سلام دفار د مصابقے فطرہ یا او پریدرے ببییر سلام داستہ آ ہیں دوول ب دے بی سندے کوو۔ حہکو رجلو ہو د داے دہ ہو چ سری او پری خود راست نے سلام. ہندور تل یو پاس نرمی خبر ان چینا کارماد ان ذا رستا مخامق امر دمخرا خراب مانمی تا فراخرد قی وکلا فتا د بو تن دی وقاذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ان الله لا يحب الفاش المتفحش نا اللہ نکو الفاش ذاتن کے فہمر کبھی حبانی بدون دا نا بدون د قسم او بدون د قسمنا نا المتفحش اور راتن کے فہم رہوار پھر بار دا خسرا یعنی ندی اللہ کا بیاح پسند ہے اللہ تک دنوں کو بھی کس دنوی فاحش کسب یا سے گئی نہ آدت چپ قصب سے فاحش دیکھو اللہ پاک راتون کے بیاح بانے کا فوش فل قوروی امر کبحت میں لکھی کہ بد بالقصب بدبال قسط